السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکتب صحیح الباشہ ورثم بات امام صح الباش باقی تمام سامع الحمرہ صاحب کو شہم سے ہماری سلسلہ کتاب دعوت احمد دو سو پچاسی ابلگ ٹو ہے ابلی دو ہے دو جو ہے نماز تہی تہجد کے بارے میں یہ دوسرا اور آخر درس ہے اور خود مجموعی درج دو سو پچاسی دو سو پچاس جس میں نماز تہی تہجد میں پڑھی جانے والی صورتوں کا ترجمہ اور ثواب جو آج کے درس میں ہیں تو کل آپ کو بتایا تھا سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور سورہ کافرن کا تجمہ ہاں جی پہلے بھی ہم نے آپ کو بتا چل ہے تو اس نماز میں جو چیزیں آپ پڑھنا ہے تو علم شریف ہے آیت القن رکت میں پھر آیت القرسی خالدون تک ایک بار پڑھنا ہے اور سورہ کافرن پھر اسی رقم میں چودہ مرتبہ پڑھنا ہے دوسری رقد میں علم شریف کے بعد سورہ اخلاص جو ہے دس مرتبہ پڑھنا ہے تو اس میں چار صورتیں ایک شرح ہے ہاں جی فاتحہ ہیں اور عت الکرسی ہے اس میں اور پھر سورہ شرح اور سورہ اخلاص ہے تو شرح فاتحہ کا ترجمہ میں نے خلا کو بتایا تھا تو آج کے دن جو ہے چار ان تین صورتوں کا ترجمہ میں آخر میں بتا دوں گا ہاں جی اور اس صورتوں کا ترجمہ بتانے سے پہلے جو ہے آپ لوگوں کو اس نماز کا نماز تہیے تہجد کا دو تہجد کی نماز مکمل طور پر ختم ہونے کے بعد سز شکر سے بھی فارغ ہونے کے بعد یہ دو رقع نماز پہ نفل جو ہے تہی تاجد کو نماز سے پڑھنا تھا اس میں کیا کیا چیزیں پڑھنا ہے وہ آپ کو بتایا کتنے رکھتے دو رکھا ہوئی وہ بھی بتا دیا اب اس نماز تہی تحجد کا ثواب جو ہے جو دعوت شریف میں لکھا ہے وہ یہ نماز تحیت تہجد کا ثواب اجھے خطم حضور اگرم حضرت محمد مصفاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے یہاں حدیث سے ذرے سے نقل فرما رہے ہیں کہ جو کوئی نماز تحیت تحجد پڑے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے بہشت برین میں ایک ہزار شہر تعمیر کرتا ہے بندے کے لیے ایک ہزار شہر ہر شعر میں ایک ایک ہزار باغات ہوں گے ہر شہر میں اور ہر باغ میں ایک ایک ہزار بڑے قلعے ہوں گے اور ہر ہر بڑے قلعے میں ایک ایک ہزار محل ہوں گے پھر اس سے چھوٹے اور ہر محل میں ایک ایک ہزار بالا خانے ہوں گے یوں سمجھو مینو خانے جیسے بہت بڑے کا کمرے کیوں بعد والے سے معلومات ہے بالخانے اور ہر بالا خانے میں ایک ایک ہزار تخت ہوں گے جس معلومات وہ بالا خانے کتنے بڑا ہیں اور ہر ایک تخت سے دوسرے تحت کا فاصلہ ایک ہزار سال کی مسافت کا ہوگا ہاں جی تو اس سے وہ بالخانے کی حیثیت آپ کو معلومات ہے وہ کتنا وسیع میز ہر باغ میں ایک ہزار ندیاں بہ رہی ہوں گی ہر باغ میں ہاں جی اور ہر ندی کے کنارے ایک ایک لاکھ جو ہے میو دار درخت ہوں گے اور ہر طرح کی ایک ایک لاکھ شاہیں ہوں گی ہر شاہ پر ایک ایک لاکھ پتے ہوں گے ہر پتے پر ایک ایک لاکھ مختلف قسم کے دانے ہوں گے ہر دانے میں ایک ایک لاکھ مختلف قسم کے میوے ہوں گے علاوہ ازیں جو ہے ہاں جی اس کے علاوہ جو ہے ہر جگہ ایک ایک لاکھ ہو رہے ہوں گے جو جنتی خواتین ہیں اور اللہ تعالی اللہ کے حکم سے یہ کسی انسان سے پیدا شدہ نہیں اللہ کے حکم نے امریکن فیکن سے پیدا شدہ جنتی خواتین ہیں تو یہ اس نماز کے ثواب لکھا ہے ہاں جی البتہ یہ ثواب جو ہے اب پیامبر سے حادث کے روشنی میں یہاں نقل کیا ہے تو صحیح ہو سکتا ہے جب تک ہم جنت میں نہیں پہنچیں گے نا ان باتوں کا سمجھ میں آنا بھی مشکل ہے اور ہم یہ سوچیں گے اتنے بڑے باغات سے اتنی بڑی محلات سے اتنی بڑے طاقت سے ہم کیا کریں گے ہمیں تو ایک ہی باغ کافی ہو جائے گا ایک ہی محل کافی ہو جائے گا انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے لیکن آج جس طرح حدیث میں آتا ہے فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم ماں کے پیٹ میں تھا تو وہی دنیا ہمیں بہت بڑا محسوس ہو رہا تھا ہاں جی لیکن جب اس سے اس دنیا میں آیا تو ماں کے پیٹ کے دنیا کے ساتھ کوئی مقاصہ ہی نہیں ہے ہاں جی؟ اور یہ دنیا کتنے عظیم ہے اور پھر اس دنیا کو جب جنت کے ساتھ مقاصہ کریں گے تو اس طرح جس طرح ماں کے پیٹ اور دنیا کی مثالیں اس طرح یہ دنیا جو ہے ماں کے پیٹ جیسا ہے جنت کے مقابلے میں اب یہ سب اندازہ کرو جنت کتنا وسیع ہوگا ہاں جی اس لیے اس کی وسعت کا اندازہ جو ہے بہت ہی مشکل ہے اب اس میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے تجربہ میں آپ کو بتا دوں تو سورہ فاتح کا تجمہ کل آپ کو بتایا تھا جو کہ دونوں رکعت میں پڑھی جاتی ہے پھر پہلی رکعت میں آیت القشی تا خالد ہُن تک پڑھتے ہیں اس کا بھی ایک تجمہ آپ کو بتا دوں تاکہ بار بار تجمہ سننے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں تو آیت القشی کا تجمہ یہ ہے بسم اللہ رحمن اللہ اللہ ہاں جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا اللہ اللہ لا اللہ کوئی معبود نہیں. اللہ سوائے اسی ذات اللہ کے اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی اور ذات اور شہ عبادت کے لاگ نہیں اللہ القیوم وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کائنات کا نگاہ میں وہ یہ کائنات کو ہاں جی دوام اور بقا اور تسلسل تا اس کی قیمت آنے تک باقی رہنے والے ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ذات تھے اسی کو قیم بولتے لا تاخور وہ ایسا عظیم ذات ہے ہنج اسے لا تاخور سنتوں والا نام اسے نہ نا نا نیند آتی ہے سنۂ نہ اون گاتے ولا نوم اور نہ نیند آتی ہے ایک واحد کائنات کی ذات ہے جس کے لیے ہنجے نہ اون گاتے نہ نیند آتے اس کو کسی قسم کے آرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے لہو اس سے مخصوص ہے اسی ذات کے ساتھ خاص ہے اسی ذات کے لیے معافی سماوات و معافی جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے ہاں جی معدنیات ہو قرات ہو جو بھی چیزیں زمین و آسمان کے اندر ہیں سب کا مالک حقیق اللہ خود اللّہ پاک ذات کی ملکت ہے جو کل آسمانوں اور زمینوں میں ہے اگر ہوتے منزل لذ کون ہے جو یش ہو شفات کر اِن اللہ کے ہاں کل خیمت میں اللہ کے ہاں کون ہے جو شفاعت کریں ہاں جی اپنے طرف سے اللہ کی اجازت کے مگر ہاں اللہ بھی مگر اللہ کے جن سے اللہ کی کے کے بغیر شفاعت کے ذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کہہ سکتا کال میں کسی کی بھی تو اللہ شفاعت کے ذن اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے اور میں سے جس طرح عادی سے ثابت ہوا سب سے پہلے جس ہنسی کو قیامت دن شفاعت کا دن دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمارے پاک نبی حضرت محمد مصطف صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے پھر اس کے بعد انبیاء علیہ وسلام اقبالگار شہدا صلی اللہ شفاط کرنے لگ جائیں گے یہ علم اللہ تعالیٰ وہ ذات جانتا ہے مابنِ دن جو کچھ چانج تمہارے سامنے ہیں ان کے سامنے وہ ماہ جو کچھ ان کے پیچھے ہیں تمام موجود انسانوں سب کے جو آپ سامنے ہیں اور جو پیچھے بعد میں ہونے والا ہے سب کا سب کو اللہ جانتا ہے اللہ کو ہر شے کے بارے میں ہر چیز معلوم ہے ہر شے کے آگ پگلا پچھلا سب معلوم ہے لیکن والا یو ہی تو میں کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا ہے کچھ بھی من علم اللہ کی علم میں سے اللہ کے علم میں سے کوئی بھی شخص الحافرش اور انسان ہو جنہ کوئی بھی اللہ کے علم میں سے کچھ بھی کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا اللہ بھی معاش ہے مگر اللہ خود چاہے وہ یا کرسی اس کا کرسی اس کے اقتدار <coughs> سلطنت یا اس کا علم ہاں جس جی، چھایا ہوا ہے آسمان اور زمین پہ کرسی کا کئی معنی ایک معنیٰا اللہ کے سلطنت کا معنی اقتدار کا معنی کیا ہے انہیں اللہ کے اقتدار آسمانوں اور زمینوں پہ سب کا چارو اللہ زمین و آسمان سب کا مالک اور بادشاہ یہ معنی بھی کیا ہے وہ کرسی کا معنی علم بھی کیا ہے بھی زبان میں جو ہے نا کراچی علماء کہتے ہیں قرا ست القافی کو کہتے ہیں جس میں علم لکھا جاتا ہے اسی سے کرسی جو ہے اللہ کے علم وسیع و اللہ کے علم آسمان و زمین پر زمینوں پر یہ بھی جو ہے اس ساتھ کا ترجمہ علماء نے کیا ہے ولا یاود اور اللہ کو نہیں تھکاتا حفظمہ ان دونوں کے حفاظت زمین و آسمان اس میں جوغرمعجم صاحب کے حفاظت سے طبادت اللہ کو نہیں تھکاتا وہ اسی پاک ذات واہ وا اور وہ پازات العلی و نہایت بلند مرتبہ والا عظیم اور نہایت عظمت والی ذات ہے اللہ کے راہ یہ جی عاط الکسی جو ہے عام طور پر مشہور یاطا کے ختم اللہ کے راہ پھر دین میں کوئی جبر نہوئین رجح بے شک واضح و لاشکار ہو چکا ہے رج ہدایت ہاں جی اور جو ہیں ہدایت اور منا لغی یہ گمراہ سے ہدایت اور ضلالت جو ہے واضح ہو چکے ہیں اسلام نے اپنے دین برحق ہونے کو واضح کر دیا ہے کفر شرک یہ سب باطل ہونے گمراہی ہونا غئی ہونے کو واضح کر دیا ہے بنا الحمد باپ بے شک واضح ہو چکے ہیں رش ہدایت اور غی گمراہی اور ضلالت یک ہم تاغول پر جو بھی انکار کرے تاغول کا میں باللہ اور اللہ علیہ تعاوت سے ملاد جو ہے شائطین بھی اس میں آتا ہیں بت بھی آتا ہے اور جو بھی جو ہے گمراہ سربراہان ہیں <coughs> گفا کے علمہ <آئیمہ> ہیں ظالم <coughs> جو ہے حکمران ہیں اور مشرق گفار یہ سب جو ہے اور شائطین ابلیس سب تعوت کے اندر آتا ہے تو جو بھی طاوت کا انکار کریں وہ باللہ اور اللہ فرمان اللہ اللہ خیال باللہ بے کہیں تو فقند شرط و بے شک اس شرط نے مضبوطی سے تھاما ہے بالعبۃ الوسخا ایک مضبوط دس گیرے کو ہاں جی اللہ کی مضبوط دل تھامہ ہے لنف شامل رہا ہاں جی اور اس میں وہ کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ اللہ کا دس گیرہ خدا دلہ عشر کو کبھی بھی جو ہے ٹوٹنے والا نہیں لنف شامل رہا اللہ چکن ہے لنف شام اللہ ہاں جی ہرگس تو نوالا نہیں والا نہیں یوگا لنحم لا اللہ کے رحط نہ رجمن باغ و یوم بلّہ فقر دِ سم سکا بالعلبۃ السخاَََََََََََن فام اللہ ہاں جی ہرگز جو ہے یہ نہیں ٹوٹے والے رسی ہے آتے اللہ ولی اللہ آمن اور اے اے اللہ تعالی جو ہے مومنوں کا سرپرست ہے اللہ علیہ آمن من الظلمات ظلمات نور اور اللہ تعالیٰ ان کو تارکی سے نور کی طرف لے جاتا ہے یہر جمنا ظلمات علنور ہاں جی تارکی سے زل نور کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے مومن بندوں کو نکال کے لے جاتا ہے یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف رہنما فرماتا ہے لیکن والی نہ کفروں وہ لوگ جو کافر ہیں اول آمد ان کا دوست ان کا ولی سرپرست حمایتی تعبوت ہیں تاغوت لوگ ہیں یعنی وہی شعطین ہیں شائطین کے جو دوست ہیں ساتھی ہیں اور اعمیہ کفر ہیں وہ سب ان کے دوست ہیں جوہریوں کو کیا کہتے ہیں یہ تاغوت جو ان کو ان کافروں کو نکال کے لے جاتا میں من نور نور ہدایت سے اللہ ظلمات تاریخی کی طرح اولا کے پاس یہ جو ہیں لوگ یہ کوفہ جو الفر اختیار اور تاغوت کا ساتھی بن گیا یہ لوگ جہنم القا صابن جہنم کے ساتھ آگ کے ساتھ ہیں جانم ہیں خمفیہ خالدون اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو پہلی رکعت میں جو ہیں آپ نے آیت القرسی خالدن کا ایک مرتبہ پھر سورہ کافرون کو ایک مرتبہ آپ نے ہے تو سورہ کافرون کو لیر کا تجمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل میرے حبیب آب کے دو الحل کافرون اے کافر لا بدو میں محمد عبادت نہیں کروں گا ماں ان چیزوں کی تعاون جن کے تم لوگ عبادت کرتے ہیں جن بتوں کی تم لوگ عبادت کرتے ہیں. اس کے میں میں اب عبادت نہیں کروں گا ہاں جی نہیں پوجا, پوجا نہیں کرتا میں ان, ان کو نہیں کرتا ہوں ان کو نہیں میں ان کی عبادت نہیں کروں گا وران تم اور نہیں تم لوگ آبدون عبادت کرنے والے ہو ماں آبت اس ذات پاک کر جس کی میں عبادت کرتا ہوں میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم بتوں کی عبادت کرتے ہو لذا جو نہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کروں گا اور نہ تم میرے جو ہے اللہ جو ہے واحد الحد اس پاغذات کی جو ہے میں عبادت کرتا ہوں, تم لوگ اس کی عبادت کے لیے تیار نہیں والنا اور نہیں میں عابد ان عبادت کرنے والوں ماں اس چیز کے ابا تم جس کے تم لوگ عبادت کرتے تھے جس کی تم لوگوں نے عبادت کیا اس کی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں قلان تم اور نہیں تم لوگ آبدوں عبادت کرنے والا ہو ماؤس چیز کے آبد جس کا میں عبادت کرتا ہوں لکم پس جو ہیں تمہارے خدا تمہارا ہمارے خدا ہمارے تم جس کی عبادت کرتے ہو تمہارے لیے مبارک ہو ہم جس ذات کی عبادت کرتے, وہ عبادت کرتے ہیں وہ ہمارے لیے مبارک ہے لہذا لکم دین کو تمہارے لیے تمہارے دین ہو وہ لے دن میرے لیے میرے دین ہے اب دین میں جو ہے اللہ کی وحدانیت میں اللہ کی پرشش میں ان میں کوئی سازش نہیں ہو سکتے کوئی ڈیل نہیں ہو سکتے ہاں جی بس اللہ کو ماننا ہے تو تم لوگ صحیح صحیح مانو نہیں ماننا ہے تو نہ مانو کیونکہ مشکل مکہ نے جو انہوں نے مختلف پمبر خاتم کو مکے میں انہوں نے در سے اللہ کی مختلف شک دیا تھا ہاں جی صورت ان میں سے ان کا ایک ڈیمانڈ یہ تھا آخر آخر میں کہ محمد جو ہے چھ مہینے آپ ہمارے خدا کی عبادت کرو پھر چھ مہینے ہم آپ کے خدا عبادت, عبادت کریں گے اس کے بعد پھر چھ مہینے دوبارہ آپ ہمارے خدا کی عبادت کرو چھ <تصفح> پھر پہ مہینے پھر, پھر آپ کے خدا یا ایک ایک سال تو اللہ تعالی نے پی عمر کو حکم دیا کہ جو ہے میں ہرگز جو ہے تمہارے خدا کی عبادت نہیں کرتا ہوں اور میں کر بھی نہیں سکتا ہوں کیونکہ شرک ہے اور نہیں تم سچے دل سے میرا اللہ کی عبادت کر سکتے ہو تو ایسے دین اگر تم نے مسلمان ہونا ہے اللہ کے دین میں داخل ہونا ہے تو صحیح صحیح داخل ہو جاؤ شرک کو چھوڑ کر نہیں داخل ہونا ہے پھر تو اللہ کم دین گم تمہارے لے تمہارا شرک سے آلودہ دین مبارک ہو تم اپنے دین پر عمل کرو ولی دین اور میں اپنی توحید سے بھرپور اللہ کے حکم کی روشنی میں عمل کرنے والے دین پر میں خود عمل کروں گا میں تمہاری اس شرک آلود دین پر ہر <تصفح> <تصفيق> اس پر میں نہیں مانوں گا اور نہ اس کے مطابق عمل کروں گا تو یہ سورہ کا ہاں جی دوسری رکعت میں فرمایا علم شریف کے بعد سورہ اخلاق جو ہے صرف سورہ اخلاق دس مرتبہ ہے تو سورہ اخلاص کا تجمہ بسم اللہ الرحمن میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو ہاں جی جو عظیم اور جاویدانی رحمتوں والی ذات ہے ہاں قل میرے حبیب آپ کے دو ہوا وہ اللہ ہوا وہ کاغذات اللہ وسمت وہی پاغذات جو ہے جس کی شانی ہے کہ وہ اللہ آحط ہے وہ یکتا ہے ہاں جی اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی صفات کا بھی کوئی ہمنوا نہیں ہے وہ یکتا ذات ہے اللہ وسمت اور وہ اللہ ذات ہے سمتھ کاسن معنی ایسی ذات جس کے طرف سب محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو اس کو سمتھ بولتے ہیں ایسی ذات کے احتیاجات میں ضرورتوں میں سب اسی کی طرف رجوع کرتا تو اس کا سادہ تجمہ وہ بے نیاز ہے اس تجمہ میں سب میں بے نیاز کا تجمہ کرتے ہیں اللہ و سمت اور اللہ بے نیاز ہے اسی بے نیازی کے ایک ہانج دلیل کے تو پر پیش کرتے ہیں لم یلیت کہ نہ کسی کا والد ہے وہ ذات لم یلی اس سے کوئی پیدا بھی نہیں ہوا ہے غلام یولت نہ وہ پیدا کیا گیا یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اللہ کسی کا باپ ہے ورنہ کسی کا بیٹا ہے والم یق اور نہیں اس پاک ذات کے لیے ہاں یہ جی ان کوئی بھی ہمسر کوئی بھی ہمتا برابری کرنے والا احدن کوئی بھی لم یقن لہو نہ اس پاک ذات کے لیے ہمسر ان برابری ہمتا احدن کوئی بھی اس کائنات میں کوئی بھی یہ جی نہیں عظیم سے عظیم پھر اس بھی کوئی بھی اللہ کام اللہ کے برابر میں اللہ کے مساوی نہیں ہے وہ یکتا ذات ہے کسی بھی صفحت میں اس کی برابری کرنے والا کوئی چیز نہیں ہے وہ کمال مطلق کا مالک ذات ہے اس کی ذات واحد الاحد القحار ہے ہاں جی وہ سب کا مالک ہے سب کا رب ہے سب کا علا ہے اور اس جیسا کوئی دوسرا معبود اس کا میں نہیں ہے تو یہ سورہ توحید ہے اخلاص ہے ہاں جی اس کا ثواب بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کوئی خلوج سے اس کو سات تین مرتبہ پڑھیں گے تو اس کو پوری قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے تو الحمدللہ یہ نماز ہے تاہیت تاجر جو ہے ترجمے کے ساتھ ختم ہو گیا الحمدللہ